اب آئیے سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عین صاد پانچ حروف ہیں یہ, یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقدعات جڑواں ایک سورت اور ہے سورہ شورا اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیحدہ لکھے جائیں گے حامین اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف حروبت پانچ ہے ذکر و رحمت رب کا کریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں نادل ہوئی جب کہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی اور امر ابلاس گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے کہ ہمارے بلوڑے آ گئے انہیں واپس کیجیے تو لجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری داؤ یہ کھیلا بن بنواس نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر لجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں حضرت مسیح کے تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جافر نے ابی طالب حضور کے چکا دار بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی نے کہا تنقہ اٹھایا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تن بھر بھی زائد نہیں اور پھر اعلان کیا مسلمانوں تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو سی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا ذکر و رحمت رب میں کاپ دہ ذکریہ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یاحیہ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت ذکری کتنے بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے بانج رہی تھی اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے ذکری پر ہوئی اللہ نبی عنا علیہ السلات وسلام اس نادا ربہ نیدان خقیہ جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپ کے دل ہی دل میں کاج رب انہن راؤ منی انہوں نے ہز کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وشتال شعیب اور میرا سر جو ہے وہ بہت اٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل سیاہ مال کوئی رہے ہی نہیں بلامخ دعا ایک رب شقیہ پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نام اراد رہا ہوں آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں بہت فت الموالی امین اور آئی اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے میرے منصب کو سنبھال سکے بنی خطالیہ اب ورائی وکانت امراتی کمراتی اور میری بیوی بانچ ہے فہبلی بلطن کا ولی یا تو مجھے خاص اپنے پاس سے پہ ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نذکا کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری چیزوں کا یری سنی وہ سن من آل یعقوب جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے اور میری کیا کی ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے بجا الحر رب رضی اور پروردگار نگار اسے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ علوم و رضو وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے انہیں جو اب یہ بشارت مل رہی یاد اکریعہ انشر کا بے غلام نسم ہو یا زکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی لڑکے کی جن کا نام یا ہوگا لم نجو لہویہ ہم نے وہی بات ارض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پرور جہار میرے یہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وہ کار کم رات یا آخر میری بیوی بانج ہے وہ قد بلک تو بن کے بری اڑ تھی یا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں سوکھ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں کالا کا لالک کہا ایسے ہی ہوگا کالا ربو کا ہوا تیرے پرور نگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے وقت خلق تو کا من قبل ود کا کچھ تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا کالا رب جلی آیا انہوں نے کہا کہ پروردگار نگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے کالا تو کلنا سلا سویا کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ عال عمران میں تھا ایام الا رمضان تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے کناروں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی فخراجہ اعلیٰ قوم ہی منن پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی ملاجات ہو رہی تھی فاوحا ل اپنی قوم پر آ کر انہیں وہی کے ذریعے سے کہا وہی اشارہ کرنا وہی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الکلام بسراول خفا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وہی ہے تو وہی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ مذہب ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے ان شاء اللہ کے اندر تعارف قرآن کے ذمن میں اس کا آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اور انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے تھے انسبیہ بکرت آشیا کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تصویر و تہمی ذرا کثرت سے کرو یا اب ملازت ہو گئی حضرت یا یا تب کو ہے یا یہ یا خودی کتاب و بے قوا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو لوگ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیح موجود تھے وہ آنا حکمت ابھی اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یاحیہ جون دی بیپٹسٹ اور جیزت آف نظرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کی نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اوساب جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی وہ ہنانا ملتھ اور سوز و بداس ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و بداس والی ان کی طبیعت کے اندر دقت سوز و بداس ہنانہ ملد اللہ وہ اور ہم نے ستھرائی پاکیزگی پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول ڈھول کر ڈال دی وہ کالا تقیہ اور بہت ہی متقی تھے وہ برنم میں والے اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت سلوک کرنے والے ادب کرنے والے بھلنگ یا کن جب نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیشانے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی باتوں میرے ذہن میں نہیں وہ سلاموں والے ہی یوم وولی <غُلِدَة> اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وہ یوم یموت اور جس دن کے وہ مرے و یوم یو پاس اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یاحیہ کا وش کوڑ پھر مریم آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلام انہ لا اس دن تبادت میں نہ لیہ مکان شرکیہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ اب لگا لیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی قدا کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر فتح خرت نندون شام ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا سامان ہو گیا فارسلنا الہا روح نا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے فرشتہ بھی روح وہی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی بھی روح فارسلنا الہا روحانا فتح بشرا تو اس نے سورت اختیار کر لی ان کے سامنے مکمل انسان کی رحمان اب حضرت مریم سلام الحا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے تو نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے اِن یعنی عوض عبر الرحمٰن میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے ان کن تقیا اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا کالا ان نما رسول اور انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لے آپ لگے غلامن ذکیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے قالت اللہ یقینی غلام حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا وہ لمبیم سسمی بشر مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے وہ لمب اکو بغیا اور نہ میں کوئی آبرو باغتا عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے کالا کرزا لے کے کال ارب کے ہو ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ یہاں ہوگی بیٹا ہوگا کال ارب کے ہو آلیہ ہے آپ کی فرماتا ہے یہ مجھ پر بڑا آسان ہے میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے والنہ جالا آیت الس <لِلنَّاس> اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجودانہ رف سمابی موجودانہ پھر بڑے بڑے موجودے جو ہیں تو اس ایک بار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت مبیس شخصیت ہے وہ راہمت منا اور انہیں ہم بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا کان امرم مقدیہ اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے کان امرم مقدیا یہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فہملت ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا فن تبدیلی مکان قیا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت الرحم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حید علیہ سلیمانی سے وہاں علیحدگی میں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہوں تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا فن تبزت میں ہی آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فل تبزت میں ہی مکان کو ایک دور کی جگہ بائی مکان میں پاجال مقاد علاج نقلا تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وز حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک کھجور کا کوئی درخت تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما کالتیا لہتنی متو قبل کن تو نسیم بنسی اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا منہ دکھاؤں گی اس بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ہے کاف رہی ہے نرس رہی ہے یا لہتا مت تو قبل کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی و کن تو نسیم بنسی اب مجھے بھول چکے ہوتے لوگ میری یاد بھی ہو کہ ذہنوں سے محب ہو چکی ہوتی کاش من تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہے بلندی پر ہے اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے تو ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو کراط ہمارے آفیشل قرارت میں من بھی ہے فنا داہا من تہتا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من کہا کہا یہ میرے نزدیک وہ کراط بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشل کراط میں ہے یہ ملتا کہا وہ منتا کہا تو جو بھی تھا نیچے اس نے کہا لاتی اگر واقع حضرت مسیحی وہ بچہ جو نوم اولود ہے وہی بول رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قد حج عربوں کے تحت کے ہے سریا دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے چشمہ نکال دیا ہے وہ حضی الیک بجین نخلا اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساکی تعلی کے روت بند تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی وشربی اب یہ سارا موضاء کو دیکھ رہی ہے تب جت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تلے میں سے کھجور جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تعداد جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے پکولی وشربی تو کھائیے اور پیئے وہ کری اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اما تر البشر حدت تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے کچھ فقولی تو کہہ دیجئے انی نظر تو لحمان سومن فلاً وقل یوم ان میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی فی قوم کامیں تحملو اب وہ آ اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ معذہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے بلّہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ منت تحت میں سمجھا یہی یہ گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سارا کلام کیا ہے فاطق میں ہی قومہ تحملو تاہمل وائیں اپنے قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے کالو یا مریم و لکشن فری اب انہوں نے مریم یہ تو تم بڑا طوفان لڑ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا ہارون اے ہارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہوں ہارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا ہفتہ ہارون ماں کان ابو کی برا سوئ تم کے بغیا نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو تو آشارت تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف حضرت کی طرف کانوک المومن کالف الح محدید کیسے اس سے بات کریں اس سے کیا پوچھے اس یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے گود کے اندر کالی عبد اللہ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح کا میں اللہ کا بندہ ہوں آتا الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے بجال علی نبی اور مجھے نبی بنایا ہے وہ جالنی مبارک کا نئے نما کن تو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وہ اوسانی میں سورات و زکات معدم تو حیا اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکات کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وہ برہمب والدہ تھی اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لم یا جالنی جب بارن شکیا اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تند خو نہیں بنایا ہے وہ سلام و علیہ اور سلام ہے مجھ پر یوم ون تو جس دن کے مجھے جنا گیا میری ولادت ہوئی وہ یوم امو تو جس دن کے میں مروں گا وہ یوم اوبا سہیا جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے ذالک کا عی مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ سلاط وسلام علیہ ہمت سلاۃ قول الحق الدیفی یم ترون یہ ہے وہ قول حق قول فیصل سد فیصد درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں ماں کا نلّہ تقزم صبح نا اللہ کے لحاظ شام کے شایا نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے فہندما یقور فون جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتے ہیں یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہرتے کن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ کلیما ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قاعدے کے مطابق جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس کلا کو پر کیا ہے ان اللہ عربی اور ربو کو مر یقید اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فا بدو کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضہ سے رات یہی سیدھا راستہ ہے فخلف الحصاب تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے اور غلط تھلط باتیں جو ہے گھڑ لیں فبیلین کفر عمی مشحد یومن عظیم تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو گئے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی بہی واپس اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتون نا جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے لاکنی ظالمن یوم فی ظلالم مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وہ انضر ہوں یوم الحسرت اللہ عربی ان کو خبردار کر دیے اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت حسرت کا دن ہے وہ جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے وہ اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے ان نہ و نرے سنرتا و, و من آ ہم ہی یقین وارث ہوں گے زمین کے سب ختم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی وہ لینا اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے گا